اس کے بعد امام المجاہدین شیخ عبد اللہ رحمہ اللہ پہلی حالت کے بارے میں فرماتے ہیں پہلی حالت کیا تھی کہ اگر کفار مسلمانوں کی سرزمینوں میں سے کسی زمین پر حملہ کریں اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں ففیہاد ہلحال میں پہلے عبارت پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے علماء کرام یہ نہ کہیں کہ یہ تکفیری اور خوارج لوگ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں پہلے عبارت اور اور بعد میں خلاصہ اپ کے سامنے ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الاربعه والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية اطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلده التي هاجمها الكفار وعلى من قرب منهم بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون اذن زوجها والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصر أو تكاسل أو قعد، يتوسع فرض العين على شكل دوائر، الأقرب فالأقرب، فإن لم يكف أو قصر، فعلى من يليهم ثم من يليهم، حتى يعم فرض العين الأرض كلها، اس حالت يعني اگر كفار مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی ملک پر حملہ کردے، مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر پر حملہ کر دیں صلف صالحین خلف صالحین اور چاروں مذاہب کے فقاہا محدثین مفسرین تمام اسلامی زمانوں میں متفق ہیں کہ جہاد اس حالت میں جس شہر پر حملہ ہوا ہے اس شہر والوں پر فرض آئین ہے اور جو ان کے پڑوسی ہیں ان پر بھی فرض آئین ہے حتیٰ کہ اس درجے میں فرض آئین ہے کہ بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اور مقروض قرض خواہ کی اجازت کے بغیر جہاد کے میدان میں نکلے گا اگر اس شہر والے ان کفار کے مقابلے میں کافی نہ ہوں اگر اس شہر والے قوت کے اعتبار سے اس کافر کے مقابلے میں کافی نہ ہوں یا سستی کریں یا جہاد نہ کریں تو اب یہ فرض عین دائروں کی شکل میں پھیلتا جائے گا الاقرب فالاقرب جو جتنا نزدیک ہوگا اتنی ہی زیادہ ذمہ داری اس پر آئے گی اگر وہ لوگ بھی کافی نہ ہوں یا سستی کریں جو پڑوسی ہیں وہ لوگ بھی کافی نہ ہوں کفار کے خلاف یا سستی کرتے ہیں فالام علیم سما مئی علیم تو ان کے پڑوسیوں پھر ان کے پڑوسیوں پر اس قاعدے کی روح سے جہاد فرضائن ہوتا جائے گا حت یا فرد العین الرد اللہ حتیٰ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرزائن ہو جائے گا جیسے کہ اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں تشریح خود آگے آئے گی اور حالات العاقل تقفیل الاشارہ الجاہل اللہ تقفی المنار اس درجے تک پہنچ چکے ہیں پھر امام عبداللہ ازام رحمہ اللہ اہل سنت وال جماعت اور ان کے علماء کرام کے جو دلائل ہیں اس مسئلے پر اسے بیان کر رہے فتویٰ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے اب چاروں مذاہب اور دیگر اہل سنت وال علماء علمائے کرام کی کیا رائے ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا سب سے پہلے فقہ الحنفیہ حنفی فقہ کرام کی رائے کیا ہے امام ابن عابدین کی کتاب جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو میں یوں آتا ہے اس کتاب کو ہمارے برے صغیر کے لوگ فتح شامیہ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے پڑھے بغیر کوئی شخص مفتی نہیں کہلا سکتا ہمارے دیار میں وہ فرد ان ادا حجم الدو اعلی سغر امن فغور اسلام اگر دشمن مسلمانوں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے فیسیر فرد عین علی من قرب منه پھر جو ان کے نزدیک ہیں ان پر فرض عین ہوتا ہے فاما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض کفایہ اذا لم يحتج اليهم اور جو لوگ دشمن سے دور ہیں ان پر فرض کفایہ ہے اگر ان کی ضرورت نہ ہو اگر ان کی ضرورت نہ ہو تب فرض کفایہ ہے اور اب یہ جو لاکھوں کے حساب سے کفار ہم پر حملہ ہیں ہم سینکڑوں کے حساب سے ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں تو ہم تو پوری امت کے محتاج ہیں یار پوری امت کے محتاج ہیں یہ دو تین آدمیوں کا جہاد تو نہیں ہے یہ ہماری خالاجان یا مامی جان کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو امت کا مسئلہ ہے ہر شخص اگر یہ کہے گا کہ میری ضرورت نہیں ہے پھر وہی بات ہوگی جو ایک واقعے میں مذکور ہے کہتے ہیں کہ ایک ملک میں لوگوں کے اندر خیانت اور دھوکے بازی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی مثال دی جانے لگی تو بادشاہ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا کہ کوئی تو اچھا آدمی ہوگا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو حوض ہے اس ہاؤس کو تم لوگوں نے دودھ سے بھرنا ہے رات کے وقت تو اب چونکہ دھوکے بازی اور فراڈ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے ہر شخص گلاس میں بوتل میں مٹکے میں بھر بھر کر لا ہے اور ہاؤس میں ڈال رہا ہے صبح اٹھے تو پانی سے بھرا ہوا ہے ہاؤس کہیں بھی دودھ کا قطرہ تک نہیں اللہ کے بندو اتنا تو نہ کیا جائے ہر شخص اگر یہ سوچے گا کہ میں پانی لے جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے دوسرا دودھ لے جا رہا ہوگا ہر شخص اگر یہ سوچے کہ میں نہیں کرتا تو دوسرے تو کر رہے ہوں گے تو یہ حال ہوگا جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں میں اپنی امی جان سے دسترخوان پر جب بھی ساتھ بیٹھتا تھا اور مدرسے سے ہم کبھی کبھار آتے تھے ہر وقت یہ جھگڑا ہوتا تھا میرا ان کے ساتھ کہ میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں تو وہ کہا کرتی تھی کہ جہاد صرف تم پر فرض ہے تو میں ان کو کہا کرتا امی جان آپ یہ باتیں نہ کہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ جہاد صرف مجھ پر فرض ہے دوسرے کیوں نہیں جاتے تو پھر حوض تو پانی سے بھر جائے گا نا اس میں تو دودھ کا قطرہ بھی نہیں آئے گا الحمد اللہ تعالیٰ ہماری امی جان کی عمر میں برکت فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے بعد میں تو وہ خود بھی آئی یہاں پر اور مسلمانوں کی مجاہدین کی شان و شوقت اور عزت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہ فرض کفایہ کب ہوتا ہے جب ان کی ضرورت نہ ہو فیمتیج علم بے اناج منکانہ بے قرب لادو یا نلمق متما لادو لیکن اگر ان لوگوں کی ضرورت پڑے اس طرح کے جو دشمن کے نزدیک ہیں وہ لڑائی سے عاجز آ چکے ہیں مغلوب ہیں او لم عجز یا مغلوب تو نہیں ہیں ولا کن ولم تکا لیکن انہوں نے سستی کی اور جہاد نہیں کیا يفترض بس جہاد ان کے نزدیک پڑوسیوں پر بھی فرض عین ہوگا اب یہ عبارت بھی آپ سنیں فرد آئین کا سلاتی و نماز اور روزے کی طرح فرض عائن ہوگا لا ہو کہ اسے چھوڑنے کی گنجائش ان کو نہیں ہے وسما وسما اور یہ جہاد اس طرح جاتے جاتے دوسروں پر فرض عین ہوتا جائے گا الایختر دا اعلیٰ جمیع اہل اسلامی شرکن وغیرہ تدریج اور اس ترتیب کے ساتھ بالتدریج تمام اہل اسلام پر شرکن اور غربن یہ جہاد فرزائن ہو جائے گا میرے بھائیوں یہی فتویٰ علماء حنفیہ میں سے امام کاسانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدائی و ثنا کی ساتویں جلد اور بہترویں صفحے میں دیا ہے اور امام ابن نجیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بحر الرائق کی پانچویں جلد ایک سو اکانوے صفحے میں یہ فتوا لکھا ہے اور امام ابن حمام نے فتح قدیر میں یہی فتویٰ دیا ہے یہ ہماری طرف سے بنایا ہوا فتویٰ نہیں ہے یہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے حنفی علماء کرام کا ہے جن کی طرف نسبت کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرات مالکیہ کا فتویٰ ہے حاشیت دسوقی کے دوسرے جز صفہ 174 میں یوں آتا ہے وین الجہادی <الْعَدُو> اور جہاد دشمن کے اچانک حملہ کرنے سے فرضائن ہو جاتا ہے ائی توجہ دف او بی فجی اے مفاجن واحد یعنی دفاع کرنا ہر آدمی پر لازم ہو جاتا ہے جب اچانک حملہ کر دیا ہوگا پھر وہ ان عبد او اوسبی حتیٰ کہ ان لوگوں پر بھی جن پر جہاد عام حالات میں فرض نہیں ہوتا عورت غلام اور بچہ نابالغ وہ یخرجون وہ جہاد کے لیے نکلیں گے ول منالی و زوجو ورب الدین اگرچہ ان کو ان کا ولی ان کا ذمہ دار اور شوہر یا قرض دار روکے ان کی پروانی کی جائے گی ثالثاً امام رملی علی رحمہ اللہ کی کتاب نہایت المحتاج کی آٹھویں جلد صفحہ نمبر اٹھاون میں یوں آتا ہے فن دلو بلدتن لنا اگر کفار ہمارے کسی شہر میں گس آئیں اصار مسافت القصر اور ہمارے اور ان کے درمیان مسافت قصر سے بھی کم رہ جائے اب تو مسافت قصر کی باتیں بہت دور ہیں ایک کلومیٹر ہمارے سر پر جہاز گم رہے اور آدھے کلومیٹر ہمارے سامنے ٹینگے گم رہے ہیں فیل زمہ ادف تو اس حالت میں اس شہر کے باسیوں پر جہاد کرنا اور حمایت اور اپنا دفاع کرنا واجب ہے حتّا من لا جهاد حتّا کہ اس پر بھی واجب ہے جس پر جہاد فرض آئند نہیں ہے من فقیر و عبد و مدین غریب چھوٹا بچہ نابالغ غلام مقروض اور عورت پتہ نہیں جن لوگوں پر جہاد اس زمانے میں فرض آئن نہیں ہے وہ اس فہرست میں بھی شاید داخل نہیں ہے سمجھ بات عورتوں کے حکم سے بھی شاید وہ نیچے جا چکے ہیں اللہ تعالی خیر کا فرمائے چوتھے نمبر پر حنابلہ کا مذہب ہے جا فی المغنی قدامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب المغنی کی آٹھویں جیل صفحہ نمبر تین سو میں آتا ہے وہ یہ تعین الجہاد الفی طلا تین موقع پر جہاد فرزائن ہو جاتا ہے نمبر ایک عید الطقان و تقاب جب دونوں طرف سے پیش قدمی شروع ہو جائے اور صفے سامنے ہو جائیں نمبر دو ادا نظ الفارن اگر کفار کسی شہر میں اترے قابض ہو جائیں تو اس شہر کے باسیوں پر اس شہر کے رہنے والوں پر ان کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو دور کرنا دفع کرنا فرض ہے نمبر تین اذا امام و قومن لذ ان فیرو اگر امام کسی خاص قوم کو نکلنے کا کہے تو ان کے اوپر جہاد لازم اور فرزائن ہو جاتا ہے امام ابن تیمے والی عبارت رہ گئی اگر آپ اجازت جی دے دیں یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اما قطال الدف عیف اشد انواع دف عصرمتی ودین وا جب ان رہی بات دفاعی جنگ کی تو جو شخص ہماری عزت پر دین پر حملہ کرے اسے دفاع کرنا تو بال اتفاق واجب ہے فلادوسا دین اول دنیا وہ دشمن حملہ آور جو کہ ہمارے دین اور ہماری دنیا کو تباہ کرتا ہے لا شع او جب بادل ایمان من دفع کہ ایمان کے بعد اس کے خلاف لڑنے سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے یہ مدرسے سے چلانا مسجدوں کی امامت خطابت یہ کوئی بات نہیں ہے توحیت اللہ کی وحدانیت کے خرار آپ نے کیا بس دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہے اس کے خلاف دفاعی جنگ کرنا آپ پر سب سے پہلا فرض ہے فلاش طورت الہ شرط و راہلا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط بھی نہیں ہے یعنی آپ کے پاس سامان سفر موجود ہو یا سواری ہو بل یتفا بے حسب المکان بلکہ حت المکان دفاع کیا جائے گا ونص على ذلك العلماء اصحابنا اور اس مسئلے کو ہمارے علماء یعنی حنابلا علماء اور دوسرے مذاہب کے علماء نے صاف ستھرے انداز میں بیان کیا ہے وہ یقول ابن تیمیہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتح کے چوتھے جلد صفحہ نمبر 608 میں یوں کہتے ہیں ادا دلو بلادل اسلام اگر دشمن مسلمانوں کے ملکوں میں داخل ہو جائیں فلا ریبا انا ہوں یجب تو اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو دفع کرنا واجب ہے دور کرنا لازم ہے العقرب جو جتنا نزدیک ہے اس پر اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے اذ بلاد ال اسلامی کل لہا بنزلۃ الواحدہ اس لیے کہ مسلمانوں کے تمام ممالک ایک شہر کا حکم رکھتے ہیں اور امام ابن رشد مالک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں المسلمین کہ مسلمانوں کی جو زمین ہے ان سب کا ایک ہی حکم ہے اور سب ایک زمین کا حکم میں ہیں وہ انجب نفیر و الی اس جہاد کے لیے نکلنا واجب ہے بلا اذن والدن والد کی اجازت کے بغیر ولا غریم قرض دار کی اجازت کے بغیر ونصوص و احمد رحمہ اللہ سریحت ان اور امام احمد رحمہ اللہ کے فتح اس سلسلے میں بالکل صاف اترے ہیں میرے بھائیوں یہ علماء کے رام ہیں، چاروں مذاہب کے فتح آپ کے سامنے پیش کیے گئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتح آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں اللہ ہی کیا حوالے ہیں جہاد چھوڑنے والا تو فاسق ہے اور نہ ماننے والا ناوزب باللہ کافر ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان امت کو غیرت عطا فرمائے جورت عطا فرمائے عظیمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری امت کو دوبارہ سے غلبہ اور فتوحات کے لیے کمر بند اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے ضلعت اور خاری کی زندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے, فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ اللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ نفیر عام کا تذکرہ ہوگا کہ نفیر عام کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی آج اسی سبق کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وص الله على سيدنا وحبيبنا محمد علیہ علیہ وسحم بارك وسلم جزاکم اللہ خيرا السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ